اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ اس نے غور کیا اور ایک بات دل میں تیہ کر لی پس وہ ہلاک ہو اس نے کیسی بات سوچی وہ پھر ہلاک ہو اس نے کیسی بات سوچی ولید بن مغیرہ کے لیے پہلے جس وعید کا بیان ہوا ہے اسی کا سبب بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے بڑا غور و فکر کیا اور اپنے دل میں وہ بات طے کر لی جو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اتحام دھرنے اور قرآن کریم کی آیات کے ابتال کے لیے اہل قریش کے سامنے پیش کرنی تھی اللہ کی اس پر لعنت ہو اس نے کیسے اس افطرا پردازی کو اپنے دل میں جگہ دی اور وہ بات گھڑ لی جسے خود اس کے ضمیر نے قبول نہیں کیا اللہ کی اس پر بار بار لعنت ہو اس نے کیسے اختراع پردازی کی جرت کر لی پھر اس ملعون نے اس جھوٹی بات کے بارے میں غور کر کے خوب اطمینان کر لیا کہ اہل قریش اور دیگر مشرقین عرب اسے مان جائیں گے پھر اس لئیم نے کبر غرور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم سے بغض و عناد کے سبب اپنی پیشانی سکڑا لی اور اس کے چہرے پر حسد و کینہ کی سیاہی پھیل گئی پھر اس نے حق سے منہ پھیر لیا اور استقبار میں آ کر قرآن برحق پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ قرآن جادو کے سوا کچھ نہیں جسے محمد دوسروں سے سیکھتا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ کسی انسان کا گھڑا ہوا کلام ہے